پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے کے کتاب کے وارث ہوئے اس دن کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لیں کیا ان پر کتاب میں اہدنا۔ نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق اور انہوں نے اسے پڑا اور بے شک پچھلا گھر بہتر ہے پر ہیزگاروں کو تو کیا تمہیں اقل نہؤ